کے کاموں میں ترتیب واجب نہیں ہے میرے بھائی دس تاریخ کو اب آپ مینا میں آ چکے ہیں اب مینا میں آپ زہر کی اثر کی مغرب کی عشاء کی فجر کی پانچ نمازیں پڑھیں گے کتنی کتنی رقطیں پڑھیں گے زہر کی دو اثر کی دو عشاء کی دو یہ نمازیں آپ قصر پڑھیں گے لیکن جمع نہیں کریں گے اب میرے وہ بھائی جو مسافر نہیں ہیں وہ کیا کریں گے وہ بھی کسر کریں گے کیونکہ یہاں پہ قصر کرنا سفر کی وجہ سے نہیں حج کی وجہ سے ہے یہاں پہ قصر کرنا سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ حج کی وجہ سے ہے دلائل میں گزشتہ روز بھی دے چکا ہوں تو چلیے یہاں پہ یہ نمازیں کسر کی جائیں گی سنتے آپ فدر کی پڑھیں گے باقی نمازوں کی نہیں پڑھیں گے نفل جتنے مرضی آپ پڑھتے رہیں کیونکہ نبی علیہ السلط اسلام جب کسر کرتے تھے تب آپ فدر کے لوا باقی سنتے نہیں پڑتے تھے لیکن نفل آپ پڑھتے رہتے تھے میرے بھائی اب تاریخ ہو چکی ہے تکبیریں آپ ساتھ ساتھ کہتے رہیں تکبیروں کے دن ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صاحب ان دنوں میں اونچی اونچی تکبیریں کہتے تاکہ لوگ بھی ان کو دیکھ کے ان کی سن کے تکبیریں کہیں اس لیے اور یہاں پہ وہ حدیث ان میں رکھیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ سلاۃ و اسلام کہ اللہ تعالی کہتے ہیں حدیث کسی ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے خاموشی کے ساتھ دل میں میں اس کا ذکر اوپر کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ اور اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور جو میرا ذکر لوگوں کے درمیان اونچی واضح سے کرتا ہے بلند آواز سے کرتا ہے میں اس کا تذکرہ ان لوگوں کے پاس کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہیں جن کے پاس اس نے میرا تذکرہ کیا ہے اللہ کے پاس کون ہے فریش آپ نے اللہ کا ذکر کیا لوگوں کے پاس اللہ کہتے ہیں میں تمہارا تذکرہ کروں گا فریسوں کے پاس جو ان سے بہتر ہے جن کے پاس تم نے میرا ذکر کیا ہے تو اس لیے میرے بھائی اونچی واضح سے تقبیریں کہیں اور تاکہ باقی لوگوں کو بھی احساس ہو کہ تقبیریں کہنے کے دن ہیں تو گیارہ تاریخ کو جب زوال ہو جائے گا زوال کے بعد آپ کنکریاں ماریں گے جناب جابر رضی اللہ عنہ اپنی مشہور و معروف حاج والی حدیث میں کہتے ہیں جو مسلم شیف میں آتی ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ صلاحت اسلام نے دس تاریخ کو چاس کے وقت کنکریاں ماری لیکن گیارہ اور بارہ کو آپ نے کنکریاں زوال کے بعد ماری کب ماری زوال کے بعد یعنی کہ زور کی اذان کے بعد اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شیف کی حدیث ہے کہ ہم انتظار کرتے رہتے تھے زوال کا جب زوال ہوتا تب ہم کنکریاں مارا کرتے تھے یہ کیوں انتظار کرتے تھے کیا زوال سے پہلے کنکریاں مارنا ہے درست ہے درست ہے میرے بھائیوں اگر درست ہے تو یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ زوال سے پہلے کنکریاں نہیں مارنی چاہیے یہ تو حدیث تھی اور عبداللہ ابن عمر کے ذاتی الفاظ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان تین دنوں میں زوال سے پہلے جمرات کو کنکریاں نہ مارو جیسے میرے بھائی زوال سے پہلے کنکریاں نہیں مارنی زوال کے بعد آپ کنکریاں لیں گے کتنی کنکریاں لیں گے اکیس پہلے چھوٹے جمرہ کو پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ کیا کریں گے دعا کریں گے کس سائڈ پہ کھڑے ہو کے جی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے اور دوسرے کنکریاں کو, دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ دعا کریں گے بائیں سائڈ پہ کھڑے ہوگی اور تیسرے جمرے کو کنکڑیاں مارنے کے بعد کہاں کھڑے ہو کے دعا کریں گے <سؤال> نہیں کرنی اللہ آپ کو ذائقہ دے اللہ آپ کو ذائقہ دے تیسرے جمرے کے بعد کنکڑیاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی کیونکہ وہاں پہ آپ نے دعا کی ہم کریں گے یہاں پہ آپ نے دعا نہیں کی ہم نہیں کریں گے میرے بھائی جب جمرے کو کنکڑیاں آپ مار لیں تو آپ واپس منا میں آ جائیں پھر وہاں پہ نمازیں پڑھیں اللہ کا ذکر کریں نبی علیہ سلاط و اسلام کے دنوں میں بیت اللہ میں چلے جاتے تھے وہاں طواف کر کے آتے تھے کیونکہ طواف نفری جتنے مرضی کرو کر سکتے ہیں تو نبی علی سلاطلام منا کے دنوں میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لے جاتے پھر واپس آ جاتے میرے بھائی کنکریوں کے مسئلے میں یہ ذہن میں رہے کہ کنکریاں صرف آپ اپنی ماریں گے کسی اور کی نہیں ماریں گے اللہ یہ کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو کنکنیاں مارنے کی طاقت نہیں رکھتا اگر آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہیں جوان ہے صحت مند ہیں کنکریاں مارنے میں مسئلہ نہیں ہے تو خود کنکریاں ماریں گی اگر بچہ آپ کے ساتھ صحت مند ہے تندرست ہے اسے کنکریاں مارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خود اپنی کنکنیاں مارے گا آپ کنکنیاں مارنے میں اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں جو خود کنکریاں مارنے کی طاقت نہ رکھتا ہو ایک آدمی گیارہ تاریخ کو کنکریاں مارنے کی طاقت نہیں رکھتا بیمار ہے اور بارہ کو ٹھیک ہو جائے گا نظر آ رہا ہے تو کیا گیارہ کو آپ اس کی مار سکتے ہیں نہیں آپ نہیں ماریں گے اس کی وہ بارہ کو پہلے گیارہ کی مارے گا پھر بارہ کی مارے گا اس سے آپ اندازہ کریں کہ کنکریاں مارنے میں دوسرے کی نمہندگی کرنے کی جو رخصت ہے وہ اتنی عام نہیں جتنی لوگوں نے عام کر دی ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے چرواہوں کو جو چرواہے جو مینار کی راتیں بھی معاف کی تھیں اور یہ بھی کہا تھا کہ کنکریاں تم ایک دن مار سکتے ہو یعنی کہ گیارہ کی تم بارہ کو مار لینا بارہ کو بارہ کی بھی مار لینا گیارہ لیکن یہ نہیں آپ نے کہا تم کسی ایک کو گیارہ کے دن بھیج دینا وہ تم سب کی طرف سے مار دے گا یہ آپ نے میرے بھائی میرے ساتھ ہے نا آپ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم ایک آدمی کو گیارہ کے دن دینا وہ تم سب کی طرف سے مار دے گا اور بارہ کو, کو اور وہ سب کی طرف سے مار دے گا نہیں آپ نے کہا کہ راتیں تمہیں مینار کی معاف ہیں تمہاری مجبوری ہے لیکن جو گیارہ کو کنکریاں نہ مار سکے وہ بارہ کو گیارہ کی بھی مار لے بارہ کی بھی مار لے تو اس سے پتا چلا دوسرے کی جگہ پہ کنکریاں مارنے کی جو رخصت ہے وہ اتنی عام نہیں ہے جتنی لوگ سمتے ہیں دوسری بات کیا وہ آدمی جو حاج نہیں کر رہا کسی اور کی کنکریاں مار سکتا ہے نہیں میرے بھائی وہی وہ کنکریاں مارے گا کسی اور کی جگہ پہ جو حاج خود کر رہا ہے جو حج نہیں کر رہا وہ کسی اور کی جگہ پہ کنکریاں نہیں مارے گا میرے بھائی مینا کی راتیں دس تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے یہ کون سی رات ہوئی گیارہویں اور گیارہ تاریخ کی مارنے کے بعد جو رات آتی کون سی ہوئی گیارہ بارہ کی راتیں منا میں گزارنا واجب ہیں ضروری ہیں نہ گزارنے پہ دم واجب آتا ہے کیا دلیل ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل کے بغیر بات نہیں بنیں گی آپ کو پتا ہے دلیل کیا ہے بخاری شیف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلط اسلام سے آپ کے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ نے رخصت مانگی کہ میں رات منا میں نہیں گزار سکتا کیونکہ میں نے وہاں پہ پانی پلانا حاجیوں کو تو آپ نے رخصت دے دی جن کی مجبوری تھی ان کو رخصت دے دی یہ رخصت بتا رہی ہے کہ جن کے پاس عذر نہیں ہے ان کے لیے واجب ہے کہ میرا میرا گزاریں سمجھے میرے بھائی ورنہ آپ چچا سے کہتے چچا کو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ رات واجب نہیں ہے آپ کی مرضی ہے جائیں نہ جائیں مجبوری ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی اور ایسے ہی جو اونٹوں کے چرواہے تھے ان سے بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اجازت ہے کہ تم یہ مینا میں راتیں نہ گزارو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کا بھی عذر تھا کہ انہوں نے اونٹوں کو چرانا تھا تو یہ رخصت جو آپ دے رہے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ جن کا عذر نہیں ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ راتیں مینا میں گزارے ہاں اگر کوئی حجوں کی خدمت کر رہا ہے کسی کی ایسی ڈیوٹی لگی ہے جو حد سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو مینا کی راتیں معاف ہیں اس کے اوپر دم نہیں ہے باقی سب لوگوں کو مینا میں یہ راتیں گزارنی چاہیے رات کتنی گزارنی چاہیے کم از کم آدھی رات سے کچھ حصہ زائد اگر مغرب سے لے کے فجر کی اذان تک رات بنتی ہے بارہ گھنٹے کی تو کوشش کریں کہ کم از کم سات گھنٹے تو مینار میں گزریں 6 گھنٹے پندرہ منٹ دس منٹ تو مینار میں گزریں اور بہتر یہ ہے کہ پوری کی پوری رات مینار میں گزرے میرے بھائی دس تاریخ کا جو طواف ہے وہ دس تاریخ کو کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے ساتھ عورتیں ہیں بچے ہیں کنکریاں مار کے بال منوا کے تھک چکے ہیں آپ ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں یہ طواف آپ گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں بارہ کو بھی کر سکتے ہیں تیرہ کو بھی کر سکتے ہیں صحیح بات ہے 14 15 کو بھی کر سکتے ہیں آگے لیٹ ہو سکتا ہے لیکن جتنا جلدی کریں گے اتنا بہتر ہے لیکن جب عورتیں ساتھ ہوں تو ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں ایسے ہی صفا مروا کی صحیح بھی جو ہے وہ آپ لیٹ کر سکتے ہیں 12 تاریخ کو میرے بھائی آپ پھر کنکریاں ماریں گے زوال کے بعد ماریں گے اور اگر اب آپ منا سے جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں لیکن جانے کا فیصلہ آپ کو مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہوگا جانے کا فیصلہ آپ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کرنا ہوگا اگر آپ فیصلہ کر چکے ہیں منا چھوڑنے کا اور چل رہے ہیں بستر باندھ رہے ہیں بس پہ بیٹھ چکے ہیں تو سورج غروب ہو گیا کوئی بات نہیں آپ نکل سکتے ہیں کیونکہ آپ نکل رہے تھے تیاری کر رہے تھے جا رہے تھے بلفیل آپ لگے ہوئے تھے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی کا سورج غروب ہونے تک پروگرام یہی تھا کہ منا میں رہوں گا ایک دن اور گزاروں گا منا میں تو پھر اس کو اب جانے کی اجازت نہیں ہے منا میں گیارہ بارہ راتیں آپ نے گزار لی ہیں آپ کو رخصت ہے جا سکتے ہیں تیرہویں رات اور دن گزارنا یہ بھی بہتر ہے نبی علیہ السلام نے گزارا ہے مزید ثواب ملے گا مزید اجر آپ کو ملے گا تو اگر آپ تیرہ کی رات بھی گزارتے ہیں تو پھر تیرہویں دن کو آپ زوال کے بعد کنکڑیاں ماریں گے زوال سے پہلے نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں یار لوگ تو کل کے گئے ہوئے ہیں میں نے بڑی بہادری کی ہے بڑا میں نے دل دکھایا کہ ایک رات رہا ہوں اب میں تو فجر کے بعد کنکڑیاں مار لوں نہیں رہے ہیں تو سواب لینے کے لیے رہے ہیں اب اگر کنکڑیاں مارنی ہے تو زوال کے بعد زوال سے پہلے نہیں زوال کے بعد کنکڑیاں ماریں گے اور پبلک میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جناب فتوا مل چکا ہے زوال سے پہلے کنکڑیاں مار سکتے ہیں نہیں میرے بھائیوں سعودی علماء کرام نے سعودی عرب کے سرکاری علماء کرام کی جو فتوا کمیٹی ہے اس نے ایسا کوئی فتوا جاری نہیں کیا سعودی عرب کے علماء کرام کی جو سرکاری کمیٹی ہے انہوں نے ایسا کوئی فتوا جاری نہیں کیا حالانکہ اگر جاری کرنا ہوتا تو وہ جاری کرتے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو ٹائم پہ لوگ جائیں اور مسائل پیدا نہ ہو لیکن نہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں شریعت کا خیال رکھنے والے ہیں اس لیے انہوں نے ایسا کوئی فتوا جاری نہیں کیا تو میرے بھائی تیرہ تاریخ کو اب آپ زوار کے بعد مار کے اب مکہ میں آ ہیں اب آپ کے اوپر ایک چیز رہ گی کیا الودائی طواف جب آپ نے مکہ چھوڑنا ہو تب آپ الودائی طواف کریں اور مکہ سے چلے جائیں چاہے آپ نے مستقل مکہ چھوڑنا ہو چاہے آردی طور پہ چھوڑنا ہو کئی بھائی ہاتھ کے بعد چاہتے ہیں کہ آپ نے دوستوں کو جدہ ملا آ کے الوداعی طواف کریں گے یا مدینہ کا چکر لگائیں پھر الوداعی طواف کریں گے غلط الودائی طواف کا تعلق ہے مکہ کو چھوڑنے سے چاہے آپ مستقل چھوڑیں یا آردھی چھوڑ رہے ہیں تو آپ الودائی طواف کیے بغیر مکہ سے نہیں جا سکتے ہاں جب مکہ سے جانے کا وقت آئے کوئی عورت ہے آپ کے ساتھ خاتون ہے جن کو حید آئے ہوئے ہیں تو انہیں الوداعی طواف مواف ہے اس عورت کو جس کو حید آیا ہو یا نفاس ان مہواری کے دن ہو اسے الوداعی طواف مواف ہے باقی لوگوں کو الوداعی طواف مواف نہیں ہے اور الوداعی طواف تب کرنا ہے جب آپ مکہ کو الوداع کہہ رہے ہوں مکہ سے نکل رہے ہوں چاہے آردی چاہے مستقل اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دن پہلے آپ طواف کر لیں الوداعی طواف کرنے کے بعد اتنا ہی وقت بچے کہ آپ سفر کی تیاری کر رہے ہیں بس کا انتظار کر رہے ہیں اور سفر کی چیزیں لے رہے ہیں سفر کے طور پہ کھانا کھا رہے ہیں یہ کام صحیح ہے لیکن آپ الودائی طواف ایک دن پہلے کر لیں کے بعد میں ایک دن میں شاپنگ کروں گا تو یہ الودائی طواف نہیں ہے دوبارہ الودائی طواف کرنا پڑے گا تو برحال میرے بھائی الودائی طواف آخری چیز ہے جو آپ کے اوپر واجب ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا حج مکمل ہوا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے ہاتھ کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق فرمائے کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے ہمت دے اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس سے جھگڑا نہ کریں اس کو برا بلا نہ کہیں اس کو ماریں نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ حد قبول فرمائے اور آپ جب ہائی سے واپس جائیں تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو چکا ہو جن کو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جیسے بچہ اس دن پاک ہوتا ہے جب اس کی ماں اس کو جنم دیتی ہے